سورہ نسا، ان نساسا زبان نزول اور اجزائے مضمون یہ سورت متعدد خطبوں پر مشتمل ہے جو غالباً تین ہجری کے اواخر سے لے کر چار ہجری کے اواخر یا پانچ ہجری کے اوائل تک مختلف اوقات میں نازل ہوئے ہیں اگرچہ یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ کس مقام سے کس مقام تک کی آیات ایک سلسلہ تقریر میں نازل ہوئی تھی اور ان کا ٹھیک زمانہ نزول کیا ہے لیکن بعض احکام اور واقعات کی طرف بعض اشارے ایسے ہیں جن کے نزول کی تاریخیں ہمیں روایات سے معلوم ہو جاتی ہیں اس لیے ان کی مدد سے ہم ان مختلف تقریروں کی ایک سرسری سی حد بندی کر سکتے ہیں جن میں یہ احکام اور یہ اشارے واقع ہوئے ہیں مثلا ہمیں معلوم ہے کہ وراثت کی تقسیم اور یتیموں کے حقوق کے متعلق ہدایات جنگ عہد کے بعد نازل ہوئی تھیں جبکہ مسلمانوں کے ستر آدمی شہید ہو گئے تھے اور مدینے کی چھوٹی سی بستی میں اس حادثے کی وجہ سے بہت سے گھروں میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ شہدا کی میراث کس طرح تقسیم کی جائے اور جو یتیم بچے انہوں نے چھوڑے ہیں ان کے مفاد کا تحفظ کیسے ہو اس بنا پر ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ ابتدائی چار رکو اور پانچویں رکو کی پہلی تین آیات اسی زمانے میں نازل ہوئی ہوں گی روایات میں سلاط خوف یعنی این حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا ذکر ہمیں ذات ذاترقا میں ملتا ہے جو چار ہجری میں ہوا اس لیے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اسی کے لگ بھگ زمانے میں وہ خطبہ نازل ہوا ہوگا جس میں اس نماز کی ترکیب بیان کی گئی ہے رکو پندرہ مدینے سے بنی نزیر کا اخراج ربیع اول چار ہجری میں ہوا اس لیے غالب گمان یہ ہے کہ وہ خطبہ اس سے پہلے قریبی زمانے ہی میں نازل ہوا ہوگا جس میں یہودیوں کو آخری تمبی کی گئی ہے کہ ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کی اجازت غزوہ بنی مستلق کے موقع پر دی گئی تھی جو پانچ ہجری میں ہوا اس لیے وہ خطبہ جس میں تیمم کا ذکر ہے اسی سے متصل عہد کا سمجھنا چاہیے رکو سات شان نزول اور مباحث اس طرح بحثیت مجموعی سورت کا زمانہ نزول معلوم ہو جانے کے بعد ہمیں اس زمانے کی تاریخ پر ایک نظر ڈال لینی چاہیے تاکہ سورت کے مضامین سمجھنے میں اس سے مدد لی جا سکے نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے سامنے اس وقت جو کام تھا اسے تین بڑے بڑے شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک اس نئی منظم اسلامی سوسائٹی کی نشوونما جس کی بنا ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف و جوانب میں پڑ چکی تھی اور جس میں جاہلیت کے پرانے طریقوں کو مٹا کر اخلاق تمدن معاشرت معیشت اور تدبیر مملکت کے نئے اصول رائج کیے جا رہے تھے دوسرے اس کشمکش کا مقابلہ جو مشرقین عرب یہودی قبائل اور منافقین کی مخالف اصلاح طاقتوں کے ساتھ پوری شدت سے جاری تھی تیسرے اسلام کی دعوت کو ان مزاحم طاقتوں کے الر رغم پھیلانا اور مزید دلوں اور دماغوں کو مسخر کرنا اللہ تعالی کی جانب سے اس موقع پر جتنے خطبے نازل کیے گئے وہ سب انہیں تین شعبوں سے متعلق ہیں اسلامی سوسائٹی کی تنظیم کے لیے سورہ بقرہ میں جو ہدایات دی گئی تھی اب یہ سوسائٹی ان سے زائد ہدایات کی طالب تھی اس لیے سورہ نسا کے ان خطبوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریق پر کس طرح درست کریں خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے نکاح پر پابندیاں عائد کی گئیں معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئی یتیموں کے حقوق معین کیے گئے وراثت کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کیا گیا معاشی معاملات کی درستی کے متعلق ہدایات دی گئیں خانگی جھگڑوں کے اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا تعزیری قانون کی بنا ڈالی گئی شراب نوشی پر پابندی عائد کی گئی تہارت و پاکیزگی کے احکام دیے گئے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ایک صالح انسان کا طرز عمل خدا اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر جماعتی نظم و ضبط یعنی ڈسپلن قائم کرنے کے متعلق ہدایات دی گئیں اہل کتاب کے اخلاقی اور مذہبی رویے پر تبصرہ کر کے مسلمانوں کو متنوع کیا گیا کہ اپنی ان پیش رو امتوں کے نقش قدم پر چلنے سے پرہیز کریں منافقین کے طرز عمل پر تنقید کر کے سچی ایمانداری کے مقتضیات واضح کیے گئے اور ایمان و نفاق کے امتیازی اوساف کو بالکل نمایاں کر کے رکھ دیا گیا مخالف اصلاح طاقتوں سے جو کشمکش برپا تھی اس نے جنگ عہد کے بعد زیادہ نازک صورت اختیار کر لی تھی عہد کی شکست نے اطراف و نواح کے مشرق قبائل یہودی ہمسایوں اور گھر کے منافقوں کی ہمتیں بہت بڑھا دی تھیں اور مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گھر گئے تھے ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف پرجوش خطبوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے ابھارا اور دوسری طرف جنگی حالات میں کام کرنے کے لیے انہیں مختلف ضروری ہدایات دیں مدینے میں منافق اور ضعیف ایمان لوگ ہر قسم کی خوفناک خبریں اڑا کر بدہواسی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے حکم دیا گیا کہ ہر ایسی خبر ذمہ دار لوگوں تک پہنچائی جائے اور جب تک وہ کسی خبر کی تحقیق نہ کر لیں اس کی اشاعت کو روکا جائے مسلمانوں کو بار بار غزوات اور سرایوں میں جانا پڑتا تھا اور اکثر ایسے راستوں سے گزرنا ہوتا تھا جہاں پانی فراہم نہ ہو سکتا تھا اجازت دی گئی کہ پانی نہ ملے تو غسل اور وضو دونوں کے بجائے تیمم کر لیا جائے نیز ایسے حالات میں نماز مختصر کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی اور جہاں خطرہ سر پر ہو وہاں سلاط خوف ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا عرب کے مختلف علاقوں میں جو مسلمان کافر قبیلوں کے درمیان منتشر تھے اور بسا اوقات جنگ کی لپیٹ میں بھی آ جاتے تھے ان کا معاملہ مسلمانوں کے لیے سخت پریشان کن تھا اس مسئلے میں ایک طرف اسلامی جماعت کو تفصیلی ہدایات دی گئیں اور دوسری طرف ان مسلمانوں کو بھی ہجرت پر ابھارا گیا تاکہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر دارالاسلام میں آ جائیں یہودیوں میں سے بنی نزیر کا رویہ خصوصیت کے ساتھ نہایت معاندانہ ہو گیا تھا اور وہ معاہدات کی سری خلاف ورزی کر کے کلم کھلا دشمنان اسلام کا ساتھ دے رہے تھے اور خود مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وَََََََََہ وسلم اور آپ علیہ علح وسلم کی جماعت کے خلاف سازشوں کے جال بچھا رہے تھے ان کی اس روش پر سخت گرفت کی گئی اور انہیں صاف الفاظ میں آخری کر دی گئی اس کے بعد ہی مدینے سے ان کا اخراج عمل میں آیا منافقین کے مختلف گروہ مختلف طرز عمل رکھتے تھے اور مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کس قسم کے منافقوں سے کیا معاملہ کریں ان سب کو الگ الگ طبقوں میں تقسیم کر کے ہر طبقے کے منافقوں کے متعلق بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہونا چاہیے غیر جانبدار معاہد قبائل کے ساتھ جو رویہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا اس کو بھی واضح کیا گیا سب سے زیادہ اہم چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کا اپنا کیریکٹر بے داغ ہو کیونکہ اس کشمکش میں یہ مٹھی بھر جماعت اگر جیت سکتی تھی تو اپنے اخلاق فاضلہ ہی کے زور سے جیت سکتی تھی اس لیے مسلمانوں کو بلند ترین اخلاقیات کی تعلیم دی گئی اور جو کمزوری بھی ان کی جماعت میں ظاہر ہوئی اس پر سخت گرفت کی گئی دعوت و تبلیغ کا پہلو بھی اس صورت میں چھوٹنے نہیں پایا ہے جاہلیت کے مقابلے میں اسلام جس اخلاقی اور تمدنی اصلاح کی طرف دنیا کو بلا رہا تھا اس کی توضیح کرنے کے علاوہ یہودیوں عیسائیوں اور مشرقین تینوں گروہوں کے غلط مذہبی تصورات اور غلط اخلاق و اعمال پر اس صورت میں تنقید کر کے ان کو دین حق کی طرف دعوت دی گئی ہے اعوذ باللہ من ایوح سوربو خل پک مو دوں خل پین زوں ج وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا اللہ, اللہ, اللہ کے نام سے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 یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ یہ بہت بڑا گناہ ہے و ان خفتم الا تقسقو فی الیتاما فانکحو ما طاب لكم من النساء مرکن سمس نسل سم اللہ چادن اؤ ذَلِكَ مدن اللہ چاؤ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو ملحوظ رہے کہ یہ آیت ایک سے زائد بیویاں کرنے کی اجازت دینے کے لیے نہیں آئی تھی کیونکہ اس کے نزول سے پہلے ہی یہ فیل جائز تھا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی ایک سے زائد بیویاں اس وقت موجود تھیں دراصل یہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ لڑائیوں میں شہید ہونے والوں کے جو بچے یتیم رہ گئے تھے ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ اگر ان یتیموں کے حقوق تم ویسے ادا نہیں کر سکتے تو ان عورتوں سے نکاح کر لو جن کے ساتھ یتیم بچے ہیں لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو اس بات پر فقاہ امت کا اجماع ہے کہ اس آیت کی روح سے تعدد ازواج کو محدود کیا گیا ہے اور بیک وقت چار سے زائد بیویاں رکھنے کو ممنوع کر دیا گیا ہے نیز یہ آیت تعداد ازواج کے جواز کو عدل کی شرط سے مشروط کرتی ہے جو شخص عدل کی شرط پوری نہیں کرتا مگر ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی اجازت سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ دغابازی کرتا ہے حکومت اسلامی کی عدالتوں کو حق حاصل ہے کہ جس بیوی یا جن بیویوں کے ساتھ وہ انصاف نہ کر رہا ہو ان کی داد رسی کریں بعض لوگ اہل مغرب کے نظریات سے مغلوب و مروب ہو کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کا اصل مقصد تعدد ازواج کے طریقے کو جو مغربی نقطۂ نظر سے فی اصل برا طریقہ ہے مٹا دینا تھا لیکن اس قسم کی باتیں دراصل محض ذہنی غلامی کا نتیجہ ہیں تعدد ازواج کا فی نفسی ہی ایک برائی ہونا بجائے خود ناقابل تسلیم ہے کیونکہ بعض حالات میں یہ چیز ایک تمدنی اور اخلاقی ضرورت بن جاتی ہے قرآن نے سریح الفاظ میں اس کو جائز ٹھہرایا ہے اور اشارتاً اور کنایتن بھی اس کی مذمت میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا ہے جس سے معلوم ہو کہ واقع وہ اسے مسدود کرنا چاہتا تھا یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں لانڈیاں مراد ہیں یعنی وہ عورتیں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئی ہوں اور اسیرانے جنگ کا تبادلہ نہ ہونے کی صورت میں حکومت کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کر دی گئی ہوں بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ کرینے ثواب ہے وَآتُ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْئٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنیئًا مَرِیئًا اور عورتوں کے محر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے محر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو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 نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو چل ادا بل اندر ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا وَمَنْ كَانَ سلیہ نی رو سا تم الئی ام سو ل بِاللَّهِ حَسِيبًا اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں یعنی جب وہ سن بلوغ کے قریب پہنچ رہے ہوں تو دیکھتے رہو کہ ان کا عقلی نشو نما کیسا ہے اور ان میں اپنے معاملات کو خود اپنی ذمہ داری پر چلانے کی صلاحیت کس حد تک پیدا ہو رہی ہے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 اس حد تک لے کہ ہر غیر جانبدار معقول آدمی اس کو مناسب تسلیم کرے نیز یہ کہ جو کچھ بھی حق الخدمت وہ لے چوری چھپے نہ لے بلکہ اعلانیہ متعین کر کے لے اور اس کا حساب رکھے پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے جن نَصِيبٌ برقیل تَرَكَ الْوَالِدَانِ والل وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ سوئی تَرَكَ الْوَالِدَانِ دانیل اکربون ولی سین سوئی بر کل مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو خواہ تھوڑا ہو یا بہت اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے اس آیت میں واضح طور پر پانچ قانونی حکم دیے گئے ہیں ایک یہ کہ میراث صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں دوسرے یہ کہ میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے خواہ وہ کتنی ہی کم ہو تیسرے اس آیت میں میت کے چھوڑے ہوئے پورے مال کو قابل تقسیم قرار دیا گیا ہے اور اس میں منقولہ اور غیر منقولہ زرعی یا غیر زرعی آبائی اور غیر آبائی کی کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے چوتھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مورس کی زندگی میں کوئی حق میراث پیدا نہیں ہوتا بلکہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مورس کوئی مال چھوڑ کر مرا ہو پانچویں اس سے یہ قاعدہ بھی نکلتا ہے کہ قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں بئی تر رشتہ دار میراث نہ پائے گا آگے اسی قائدے کی تشریح آیت نمبر گیارہ کے آخر اور آیت نمبر تینتیس میں کی گئی ہے اور جب تقسیم کے موقع پر کمبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال سے ان کو بھی کچھ دے دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کسی بات کرو وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهِ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 اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ یوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهم ثلث ما ترك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 فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنَ آباؤکم وَأَبَنَاؤکم لَا تَجُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا من اللہ، ان اللہ كان علیماً حکیماً تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے چونکہ شریعت نے خاندانی زندگی میں مرد پر زیادہ معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا ہے اور عورت کو بہت سی معاشی ذمہ داریوں کے بار سے دوش رکھا ہے لہذا انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ میراث میں عورت کا حصہ مرد کی بنسبت نسبت کم رکھا جاتا اگر میت کی وارث دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے یہی حکم دو لڑکیوں کا بھی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا وارث کوئی لڑکا نہ ہو بلکہ صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں تو خواہ دو لڑکیاں ہوں یا دو سے زائد بہرحال اس کے کل ترکے کا دو تہائی حصہ ان لڑکیوں میں تقسیم ہوگا اور باقی ایک تہائی دوسرے وارثوں میں لیکن اگر میت کا صرف ایک لڑکا ہو تو اس پر اجماع ہے کہ دوسرے وارثوں کی غیر موجودگی میں وہ کل مال کا وارث ہوگا اور دوسرے وارث موجود ہوں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 جائیداد کے چھٹے حصے کا حقدار ہوگا خواہ میت کی وارث صرف بیٹیاں ہوں یا صرف بیٹے ہوں یا بیٹے اور بیٹیاں ہوں یا ایک بیٹا یا ایک بیٹی رہے باقی دو تہائی تو ان میں دوسرے وارث شریک ہوں گے اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے ماں باپ کے سوا کوئی اور وارث نہ ہو تو باقی دو تہائی باپ کو ملے گا ورنا دو تہائی میں باپ اور دوسرے وارث شریک ہوں گے اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی بھائی بہن ہونے کی صورت میں ماں کا حصہ ایک تہائی کے بجائے چھٹا کر دیا گیا ہے اس طرح ماں کے حصے میں سے جو چھٹا حصہ لیا گیا ہے وہ باپ کے حصے میں ڈالا جائے گا کیونکہ اس صورت میں باپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں یہ واضح رہے کہ میت کے والدین اگر زندہ ہوں تو اس کے بہن بھائیوں کو حصہ نہیں پہنچتا یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وسیعت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے وسیعت کا ذکر اگرچہ قرض سے پہلے کیا گیا ہے لیکن امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرض وسیعت پر مقدم ہے یعنی اگر میت کے ذمے قرض ہو تو سب سے پہلے میت کے ترکے میں سے وہ ادا کیا جائے گا پھر وسیعت پوری کی جائے گی اور اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی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 فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَلَهُنَّ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ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 من بعد وصيه يوصا بها او دين غير مضار وصيه من الله والله عليم حليم اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اور اگر وہ بے اولاد ہوں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 اولاد ہونے کی صورت میں وہ آٹھویں حصے کی اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھائی حصے کی حصے دار ہوں گی اور یہ چوتھائی یا آٹھواں حصہ سب بیویوں میں برابری کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے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 اس آیت کے متعلق مفسرین کا اجماع ہے کہ اس میں بھائی اور بہنوں سے مراد اخیافی بھائی اور بہن ہیں یعنی جو میت کے ساتھ صرف ماں کی طرف سے رشتہ رکھتے ہوں اور باپ ان کا دوسرا ہو رہے سگے بھائی بہن اور وہ سوتیلے بھائی بہن جو باپ کی طرف سے میت کے ساتھ رشتہ رکھتے ہوں ان کا حکم اسی صورت کی آخری آیت میں ارشاد ہوا ہے جبکہ وسیعت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے بشرتیے وہ ضرر رسان نہ ہو وصیت میں ضرر رسانی یہ ہے کہ ایسے طور پر وصیت کی جائے جس سے مستحق رشتے داروں کے حقوق تلف ہوتے ہوں اور قرض میں ضرر رسانی یہ ہے کہ محض حقداروں کو محروم کرنے کے لیے آدمی خامہ خواہ اپنے اوپر ایسے قرض کا اقرار کرے جو اس نے فی واقع نہ لیا ہو یا اور کوئی ایسی چال چلے جس سے مقصود یہ ہو کہ حقدار میراث سے محروم ہو جائیں یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے تلك حدود اللہ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 ف شہید مئو تو او یا جانبیلا تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں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 یہ زنا کے متعلق ابتدائی حکم ہے بعد میں سورہ نور کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم دیا گیا کہ انہیں سو سو کوڑے لگائے جائیں इन... بت اللہ مر ابھی سو می تو سی تو پونمی کھولا حال و کن اللہ حوالی منفکی م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 ول ستی تین ملو نسد البت کو نل اللہ وین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 ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے یا ایوہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترث النساء کرها ولا تعبنوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن اللہ تین فیشتی مین واشیو نل مو سر تم فاس چک فَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے خاندان والے اس کی بیوہ کو میت کی میراز سمجھ کر اس کے والی وارث نہ بن بیٹھیں۔ عورت کا شوہر جب مر گیا تو وہ آزاد ہے عدد گزار کر جہاں چاہے جائے اور جس سے چاہے نکاح کر لے اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو ہاں اگر وہ کسی صریح بد جلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے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 مَكَانَ زَوْجٍ وَآَاتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے کر آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے دھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو؟ اس میں سے کچھ واپس نہ لینا کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے وَكَيْفَ وَقَدْ أَفضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے گے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے کہ نفیشتوں کو سبین اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جس نے سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا تھا وہ اس حکم کے آنے کے بعد بھی اسے زوجیت میں رکھ سکتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ پہلے جو اس طرح کے نکاح کیے گئے تھے ان سے پیدا ہونے والی اولاد اب یہ حکم آنے کے بعد حرامی قرار نہ پائے گی اور نہ اپنے باپوں کے مال میں ان کا حق وراثت ساقد ہو جائے گا در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فیل ہے نا پسندیدہ ہے اور برا چلن ہے اسلامی قانون میں یہ فیل فوجداری جرم اور قابل دست اندازی پولیس ہے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 وَاخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ورَبائِبُكُمْ اللاتي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمْ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ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 تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں ماں کا اطلاق سگی اور سوتیلی دونوں قسم کی ماں پر ہوتا ہے اس لیے دونوں حرام ہیں نیز اسی حکم میں باپ کی ماں اور ماں کی ماں بھی شامل ہے بیٹیاں بیٹی کے حکم میں پوتی اور نواسی بھی شامل ہیں بہنیں سگی بہن ماں شریک بہن اور باپ شریک بہن تینوں اس حکم میں یکساں ہیں پھوپیاں خالائیں بھتیجیاں، بھانجیاں ان سب رشتوں میں بھی سگے اور سوتیلے کے درمیان کوئی فرق نہیں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنے اس امر پر امت میں اتفاق ہے کہ ایک لڑکے یا لڑکی نے جس عورت کا دودھ پیا ہو اس کے لیے وہ عورت ماں کے حکم میں اور اس کا شوہر باپ کے حکم میں ہے اور تمام وہ رشتے جو حقیقی ماں اور باپ کے تعلق سے حرام ہوتے ہیں رضائی ماں اور باپ کے تعلق سے بھی حرام ہو جاتے ہیں اس بچے کے لیے رضائی ماں کا صرف وہی بچہ حرام نہیں ہے جس کے ساتھ اس نے دودھ پیا ہو بلکہ اس کی ساری اولاد اس کے سگے بھائی بہنوں کی طرح ہے اور ان کے بچے اس کے لیے سگے بھانجوں بھتیجوں کی طرح ہیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے ایسی لڑکی کا حرام ہونا اس شرط پر موقوف نہیں ہے کہ اس نے سوتیلے باپ کے گھر میں پرورش پائی ہو فقہائے امت کا اس بات پر تقریباً اجماع ہے کہ سوتیلی بیٹی آدمی پر بہر حال حرام ہے خواہ اس نے سوتیلے باپ کے گھر میں پرورش پائی ہو یا نہ پائی ہو ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق کے زنوشو ہو چکا ہو ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زنو شور نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلب سے ہوں بیٹے ہی کی طرح پوتے اور نواسے کی بیوی بھی دادا اور نانا پر حرام ہے اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ خالہ اور بھانجی اور پھپھی اور بھتیجی کو بھی ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے اس معاملے میں یہ اصول سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا بہرحال حرام ہے جن میں سے کوئی ایک اگر مرد ہوتی تو اس کا نکاح دوسری سے حرام ہوتا مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یعنی اس پر باز پرس نہ ہوگی مگر جس شخص نے حالت کفر میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر رکھا ہو اسے اسلام لانے کے بعد ایک کو رکھنا اور ایک کو چھوڑنا ہوگا جز پانچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم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 یعنی جو عورتیں جنگ میں پکڑی ہوئی آئیں اور ان کے کافر شوہر دارالحرب میں موجود ہوں وہ حرام نہیں ہیں کیونکہ دارالحرب سے دارالاسلام میں آنے کے بعد ان کے نکاح ٹوٹ گئے یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے ان کے ماں سوہ جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا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 اللہ علیم اور دانا ہے کم پو لن کی ہل مح سونا فمین ملکت ملکت متعتی کلمک مین اللہ علام بیمانی کم بابو کم باب نبی عزنی علیتن نہ اجور ہن بل معفی محفنا وَلَا تین وئر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 اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ حسار نکاح میں محفوظ یعنی محسنات ہو کر رہیں آزاد شہوت رانی کی باتیں نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنایاں کریں پھر جب وہ حسار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد جلنی کی مرتقب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں یعنی محسنات کے لیے مقرر ہے اس رکو میں محسنات دو مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے ایک شادی شدہ عورتیں جن کو شوہر کی حفاظت حاصل ہو دوسرے خاندانی عورتیں جن کو خاندان کی حفاظت حاصل ہو اگرچہ وہ شادی شدہ نہ ہو آئے چوبیس میں محسنات کا لفظ لانڈی کے بالمقابل غیر شادی شدہ خاندانی عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے جیسا کہ آیت کے مضمون سے صاف ظاہر ہے بخلاف اس کے لونڈیوں کے لیے محسنات کا لفظ پہلے مانی میں استعمال ہوا ہے اور صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ جب انہیں نکاح کی حفاظت حاصل ہو جائے یعنی فائزہ احسن تب ان کے لیے ذنا کے ارتکاب پر اس سزا کی نصف سزا ہے جو محسنات یعنی غیر شادی شدہ خاندانی عورتوں کے لیے ہے یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کی شادی نہ کرنے سے بندے تقوا کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے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 کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے کلو امبا چکن تیز رو سکوم اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے باطل طریقوں سے مراد وہ تمام طریقے ہیں جو خلاف حق ہوں اور شرن اور اخلاقن ناجائز ہوں آپس کی رضامندی سے مراد آزادانہ اور جانی بوجھی رضامندی ہے کسی دباؤ یا دھوکے اور فریب پر مبنی رضامندی کا نام رضامندی نہیں ہے اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو یہ فکرہ پچھلے فقرے کا تتمہ بھی ہو سکتا ہے اور خود ایک مستقل فقرہ بھی اگر پچھلے فقرے کا تتمہ سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھانا خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور اگر اسے مستقل فکرہ سمجھا جائے تو اس کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو دوسرے یہ کہ خودکشی نہ کرو یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے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 ہم تمہارے حساب سے ساقد کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے وَلَا تَتَمَنَّو مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى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 اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑے اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیما ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو یقیناً اللہ ہر چیز پر نگراں ہے اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جن لوگوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کے عہد و پیمان ہو جاتے تھے وہ ایک دوسرے کی میراث کے حقدار بن جاتے تھے اسی طرح جسے بیٹا بنا لیا جاتا تھا وہ بھی منہ بولے باپ کا وارث قرار پاتا تھا اس آیت میں جاہلیت کے اس طریقے کو منسوخ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وراثت تو اسی قاعدے کے مطابق رشتہ داروں میں تقسیم ہونی چاہیے جو ہم نے مقرر کر دیا ہے البتہ جن لوگوں سے تمہارے عہد و پیمان ہو ان کو اپنی زندگی میں تم جو چاہو دے سکتے ہو ہرجل کو مو نیب پو مل بہ مل با بھی س پومی فالصالحات قانتات حافظات تون بما حفظ الله نوز تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعمكم فلا تظلموا عليهم مسبيلا ان الله كان عليا كبيرا مرد عورتوں پر قوام ہے قوام اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت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 اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو یہ مطلب نہیں ہے کہ تینوں کام بیک وقت کر ڈالے جائیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ نشوز کی حالت میں ان تینوں تدابیر کی اجازت ہے اب رہا ان پر عمل درامد تو باہر حال اس میں قصور اور سزا کے درمیان تناسب ہونا چاہیے اور جہاں ہلکی تدبیر سے اصلاح ہو سکتی ہو وہاں سخت تدبیر سے کام نہ لینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے مارنے کی جب کبھی اجازت دی ہے بادلیں ناخاستہ دی ہے اور پھر بھی اسے ناپسند ہی فرمایا ہے پھر اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں تو مخواہ ان پر دست درازی کے بہانے تلاش نہ کرو یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے وَإن خفتم شطاق ببا يُوَفِّقِ اللَّهُ ان نما اللَّهَ كَانَ من خَبِيرًا اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے دونوں سے مراد سالس بھی ہیں اور زوجین بھی ہر جھگڑے میں سلح ہونے کا امکان ہے بشرط یہ کہ فریقین بھی سلح پسند ہوں اور بیچ والے بھی چاہتے ہوں کہ فریقین میں کسی طرح صفائی ہو جائے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے ابریک سن کولیہ ولس کل جاری دل لا ملک ملاح لو بھنک نل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 آدمی کا ساتھ ہو جائے مثلاً آپ بازار میں جا رہے ہوں اور کوئی شخص آپ کے ساتھ راستہ چل رہا ہو یا کسی دکان پر آپ سودا خرید رہے ہوں اور کوئی دوسرا خریدار بھی آپ کے پاس بیٹھا ہو یا سفر کے دوران میں کوئی شخص آپ کا ہم سفر ہو یہ عارضی ہمسائیگی بھی ہر مہذب اور شریف انسان پر ایک حق عائد کرتی ہے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 وَمَن يَكُنِ الشَّيطانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روزے آخرت پر سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی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 اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا انسن اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دوچند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر اتا فرماتا ہے فقی فی د جنا کال الا شہید پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے یومئذی یودُ الذین کفروا وعصاوا الرسول لو تسوا بہم الارض لو تسوا بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی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 حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُم مَرْضَاءُ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطَ اوج اہدو یہ او رس می سفل تجو اولا مستم سم تجوم پتم خم پی بم سہوی کم اناہ کا نافون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہ شراب کے متعلق دوسرا حکم ہے پہلا حکم وہ تھا جو سورہ بقرہ آیت دو سو انیس میں گزر چکا ہے نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو یعنی نماز میں آدمی کو اتنا ہوش رہنا چاہیے کہ وہ یہ جانے کہ وہ کیا چیز اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ کھڑا تو ہو نماز پڑھنے اور شروع کر دے کوئی غزل اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی جنابت سے مراد وہ نجاست ہے جو مباشرت سے یا خواب میں مادہ خارج ہونے سے لاحق ہوتی ہے نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو اللہ یہ کہ راستے سے گزرتے ہو فکاہا اور مفسرین میں سے ایک گروہ نے اس آیت کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں نہ جانا چاہیے اللہ یہ کہ کسی کام کے لیے مسجد میں سے گزر نہ ہو دوسرا گروہ اس سے سفر مراد لیتا ہے یعنی اگر آدمی حالت سفر میں ہو اور جنابت لاحق ہو جائے تو تیمم کیا جا سکتا ہے اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اس امر میں اختلاف ہے کہ لمس یعنی چھونے سے کیا مراد ہے متعدد آئمہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد مباشرت ہے اور اسی رائے کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے اصحاب نے اختیار کیا ہے بخلاف اس کے بعض دوسرے فکاہا کے نزدیک اس سے مراد چھونا یا ہاتھ لگانا ہے اور اسی رائے کو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ عورت یا مرد ایک دوسرے کو جذبات شہوانی کے ساتھ ہاتھ لگائیں تو ان کا وزو ساقت ہو جائے گا لیکن اگر جذبات شہوانی کے بغیر ایک کا جسم دوسرے سے مس ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مساح کر لو حکم کی تفصیلی صورت یہ ہے کہ اگر آدمی بے وضو ہے یا اسے غسل کی حاجت ہے اور پانی نہیں ملتا تو تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے اگر مریض ہے اور غسل یا وزو کرنے سے اس کو نقصان کا اندیشہ ہے تو پانی موجود ہونے کے باوجود تیمم کی اجازت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے ألم تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے وہ خود ذلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے من الذین هادو یحرفون الكلم عن مواضعه ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بیالسنتهم وطعنا فی الدین نسم وی کفرین فلا قلی جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ہے ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اس کے تین مطلب ہیں ایک یہ کہ کتاب اللہ کے الفاظ میں رد و بدل کرتے ہیں دوسرے یہ کہ اپنی تعویلات سے آیات کتاب کے معنی کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں تیسرے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروں کی صحبت میں آ کر ان کی باتیں سنتے ہیں اور واپس جا کر لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے روایت کرتے ہیں بات کچھ کہی جاتی ہے اور وہ اسے اپنی شرارت سے کچھ کا کچھ بنا کر لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سما سین یعنی جب انہیں خدا کے احکام سنائے جاتے ہیں تو زور سے کہتے ہیں سمعنا یعنی ہم نے سن لیا اور آہستہ کہتے ہیں اصنا یعنی ہم نے قبول نہیں کیا یا اطعنا یعنی ہم نے قبول کیا کا تلفظ اس انداز سے زبان کو لچکا کر ادا کرتے ہیں کہ نہ بن جاتا ہے اور غیر دوران گفتگو میں جب وہ کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے کہتے ہیں تو کہتے ہیں اسمع یعنی سنیے اور پھر ساتھ ہی غیر مسمع بھی کہتے ہیں جو زمانی ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے محترم ہیں کہ آپ کو کوئی بات خلاف مرضی نہیں سنائی جا سکتی دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کوئی کچھ سنائے ایک اور مطلب یہ ہے کہ خدا کرے تم بہرے ہو جاؤ اور رائنا اس کی تشریح سورہ بقرہ ہاشیہ نمبر 36 میں گزر چکی ہے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 ائ ہلوین اتو کی تب امین مدد ما کبلی او میسو فنردها على فن را نلعنهم كما کم نسب السبت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 جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے نہیں عَظِيمًا اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گنا ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے ماف کر دیتا ہے اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی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 در حقیقت ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر بھی جھوٹے افترا گھڑنے سے نہیں چوکتے اور ان کے سریہن گنا کار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے الم تل الدین اوتون خیب مینل مینون بل جب تیوتی ولیلین کفولا مین الدین امنو سبلا کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جبت جبت کے اصلی معنی بے حقیقت بے اصل اور بے فائدہ چیز کے ہیں اسلام کی زبان میں جادو کہانت یعنی جوتش فالگری ٹونے ٹوٹکے شگون اور مہورت اور تمام دوسری وہمی اور خیالی باتوں کو جب سے تعبیر کیا گیا ہے اور تاغت کو مانتے ہیں تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ ہاشیہ نمبر نواسی نبے اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں یہاں کافروں سے مراد ہیں مشرقین ارب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 کہ یہاں جواب بنی اسرائیل کی حاسدانہ باتوں کا دیا جا رہا ہے اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ آخر جلتے کس بات سے ہو تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو اور یہ بنی اسماعیل بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں ابراہیم علیہ السلام سے دنیا کی امامت کا جو وعدہ ہم نے کیا تھا وہ آلیہ ابراہیم میں سے صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو ہماری بھیجی ہوئی کتاب اور حکمت کی پیروی کریں یہ کتاب اور حکمت پہلے ہم نے تمہارے پاس بھیجی تھی مگر تمہاری اپنی نالکی تھی کہ تم اس سے منہ مو موڑ گئے اب وہی چیز ہم نے بنی اسماعیل کو دی ہے اور یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں نلین کف بھی اتنی نف نسلی سوف نسلی کل منجو تدل نیو ہری لگ ان کا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 ولوین منوامتی سندیل جنودیل جنتی تجری تشیحل خالی دین فیح لہجو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 ان لڑک ان کم اناح کن سمیا مسلمانو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو یعنی تم ان برائیوں سے بچے رہنا جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے ہیں بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انحطاط کے زمانے میں امانتیں یعنی ذمہ داری کے منصب اور مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے جو نا اہل کم بد اخلاق بد دیانت اور بدکار تھے نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا بنی اسرائیل کی دوسری بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ انصاف کی روح سے خالی ہو گئے تھے وہ شخصی اور قومی اغراض کے لیے بے تکلف ایمان نگل جاتے تھے سری ہٹ دھرمی برت جاتے تھے انصاف کے گلے پر چھری پھیرنے میں انہیں ذرا تعمل نہ ہوتا تھا اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ تم کہیں بے انصاف نہ بن جانا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 اُہلین امنو اپیوں اپیو نلیل امر کئی نا فیشو الولیم تو میو نل میلر ذلك و احسن اے لوگو جو ایمان لائے ہو اتاد کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو یہ آیت اسلام کے پورے مذہبی تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیاد ہے اور اسلامی ریاست کے دستور کی اولین دفعہ ہے اس میں حسب زیل چار اصول مستقل طور پر قائم کر دیے گئے ہیں نمبر ایک اسلامی نظام میں اصل متا اللہ تعالی ہے ایک مسلمان سب سے پہلے بندہ خدا ہے باقی جو کچھ بھی ہے اس کے بعد ہے نمبر دو اسلامی نظام کی دوسری بنیاد رسول صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی اطاعت ہے نمبر تین مذکورہ بالا دونوں اطاعتوں کے بعد اور ان کے ماتحت تیسری اطاعت ان اول المر کی ہے جو خود مسلمانوں میں سے ہوں اول المر کے مفہوم میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ کار ہوں خواہ وہ علماء ہوں یا سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر ہوں یا ملکی انتظام کرنے والے حکام یا عدالتی فیصلے کرنے والے جج یا تمدنی اور معاشرتی امور میں قبیلوں اور بستیوں اور محلوں کی سربراہی کرنے والے شیوخ اور سردار نمبر چار خدا کا حکم اور رسول صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا طریقہ بنیادی قانون اور آخری صنعت ہے مسلمانوں کے درمیان یا حکومت اور ریایہ کے درمیان جس مسئلے میں بھی نزا واقع ہوگی اس میں فیصلے کے لیے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا اور جو فیصلہ وہاں سے حاصل ہوگا اس کے سامنے سب سر تسلیم خم کر دیں گے اگر تم واقعی اللہ اور روزے آخر پر ایمان رکھتے ہو یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے الم تر لگی نژ زر مو نم امانویما ضلع علام مِن میری يُرِيدُونَ أَن دونوں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 اور وہ نظام عدالت ہے جو نہ تو اللہ کے اقتدار آلہ کا متی ہو اور نہ اللہ کی کتاب کو آخری سند مانتا ہو شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے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 کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں فقی فائزہ اصابت ہوں مصیبت ہوں بنا پدمت سم مجھ کیا احلف نبی ام اور دلہ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے اس وقت یہ تمہارے پاس قسمے کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرف موافقت ہو جائے لم فی پلوبیم فعار مان ہوں آئے ہوں پل فعار مان ہوں پل فی فسم کو بلی جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے ان سے تعرض مت کرو انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے وما ارسلنا من رسول اللہ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 وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے امل اور وصول فل اک مال انہ والی فل اک مال انہ والی نبیقین رفیقا جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی اپنے اس فیل کی بدولت نبی بھی بن جائے گا کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں؟ الفضل من اللہ یہ حقیقی فضل ہے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 الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر واضح رہے کہ یہ فرمان اس زمانے میں نازل ہوا تھا جب عہد کی شکست کی وجہ سے اطراف اور نواح کے قبائل کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں اور مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گھر گئے تھے وَإنَّ مِنكُم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 کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا ان کم فبل کم و بہن ہوں لئی تنی کم يَا لَيْتَنِي تنی مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا م اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا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 اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے کو موطی لون فی سب نیل مست نیلین کو لون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 اور نہ اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکتے تھے یہ غریب طرح طرح سے تختہ مشق ستم بنائے جا رہے تھے اور دعائیں مانگتے تھے کہ کوئی انہیں اس ظلم سے بچائے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 و کول ملک للا اجل پریلم دلی فرمنی چولہ پٹیل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 کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے اور تم پر ظلم ایک شما برابر بھی نہ کیا جائے گا یعنی اگر تم اللہ کے دین کی خدمت بجا لاؤ آو گے اور اس کی راہ میں جان فشانی دکھاؤ گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں تمہارا اجر ضائع ہو جائے نم کو دیکھو مل مو تو رو کو تم کی برو جم شم حسار تی اکولو حسے بم سیا تی اپ من عند الله وإن تصبهم سيئة قُلْ قُلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ باہرحال تمہیں آ کر رہے گی خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں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 ما اصابك من حسنتی فمین اللہ و مصاب ختوں فمین نفس نصیر رسول و فب اللہ شہیدت اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے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 ومن فما عليهم جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در اصل خدا کی اتاد کی اور جو منہ مو موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے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 یہ کلام تو خود شہادت دے رہا ہے کہ یہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کا کلام ہو نہیں سکتا کوئی انسان اس بات پر قادر نہیں ہے کہ سال ہا سال تک وہ مختلف حالات میں مختلف مواقعوں پر مختلف مضامین پر تقریریں کرتا رہے اور اول سے آخر تک اس کی ساری تقارییر ایسا ہموار یک رنگ متناسب مجموعہ بن جائیں جس کا کوئی جز دوسرے جس سے متصادم نہ ہو جس میں تبدیلی رائے کا کہیں نشان تک نہ ملے اور جس میں متکلم کے نفس کی مختلف کیفیات اپنے مختلف رنگ نہ دکھائیں اور جس پر کبھی نظر ثانی تک کی ضرورت نہ پیش آئے وَإذا ولو سولی ول مل میرو نو مل کبل کم و روت تب تمش پان ان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 کبھی خطرے کی بے بنیاد مبالغہ آمیز اطلاعیں آتی اور ان سے یکا یک مدینے اور اس کے اطراف میں پریشانی پھیل جاتی کبھی کوئی چالاک دشمن کسی واقعی خطرے کو چھپانے کے لیے اطمینان بخش خبریں بھیج تھا اور لوگ انہیں سن کر غفلت میں مبتلا ہو جاتے عام لوگوں کو اندازہ نہ تھا کہ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ افواہیں پھیلانے کے نتائج کس قدر دور رس ہوتے ہیں ان کے کان میں جہاں کوئی بھنک پڑ جاتی اسے لے کر جگہ جگہ پھونکتے پھرتے تھے انہیں لوگوں کو اس آیت میں سرزنش کی گئی ہے اور انہیں سختی کے ساتھ متنبے فرمایا گیا ہے کہ افواہیں پھیلانے سے باز رہیں اور ہر خبر جو ان کو پہنچے اسے ذمہ دار لوگوں تک پہنچا کر خاموش ہو جائیں تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کے ماد چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے فقات بسین کفرو اللہ اشدو بس اشدو چن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 دو رائے پائی جاتی ہیں حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے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 تو جہاں پاؤ انہیں پکڑ لو اور قتل کر دو یہ حکم ان منافق مسلمانوں کا ہے جو برسر جنگ کافر قوم سے تعلق رکھتے ہوں اور اسلامی حکومت کے خلاف معاندانہ کاروائیوں میں عملاً حصہ لیں اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اَوْ جَاؤُوكُمْ حَصِرَتْ خُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے منافقوں کو دوست اور مددگار بنایا جا سکتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پکڑا اور مارا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ ایسی قوم سے جا ملے ہیں جس سے اسلامی حکومت کا معاہدہ ہے اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے لہذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف سلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے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 اس میں کود پڑیں گے ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ آئیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکے تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الا نم کت متحرکتی ودیت مسل ودیت مسل متن احلید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 فدیت مسلمت الى اہلہی وتحریر رقبت مؤمنہ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبتا من اللہ وکان الله علیما حکیما کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے اللہ یہ کہ اس سے چوک ہو جائے اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے چونکہ مقتول مومن تھا اس لیے اس کے قتل کا کفارہ ایک مومن غلام کی آزادی قرار دیا گیا اور مقتول کے وارثوں کو خوں بہا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا کی مقدار سو اونٹ یا دو سو گائیں یا دو ہزار بکریاں مقرر فرمائی ہیں اگر دوسری کسی شکل میں کوئی شخص خون بہا دینا چاہے تو اس کی مقدار انہیں چیزوں کی بازاری قیمت کے لحاظ سے معین کی جائے گی مثلا نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے زمانے میں نقد خون بہا دینے والوں کے لیے آٹھ سو دینار یا آٹھ ہزار درہم مقرر تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اونٹوں کی قیمت اب چڑھ گئی ہے لہذا اب سونے کے سکے میں ایک ہزار دینار یا چاندی کے سکے میں بارہ ہزار درہم خون بہا دلوایا جائے گا مگر واضح رہے کہ خون بہا کی یہ مقدار جو مقرر کی گئی ہے قتل عمد کی صورت کے لیے نہیں ہے بلکہ قتل خطا کی صورت کے لیے ہے یہ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 اس آیت کے احکام کا خلاصہ یہ ہے اگر مقتول دار الاسلام کا باشندہ ہو تو اس کے قاتل کو خون بہا بھی دینا ہوگا اور خدا سے اپنے قصور کی معافی مانگنے کے لیے ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا اگر وہ دارالحرب کا باشندہ ہو تو قاتل کو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا اس کا خون بہا کچھ نہیں ہے اگر وہ کسی ایسے دار القفر کا باشندہ ہو جس سے اسلامی حکومت کا معاہدہ ہے تو قاتل کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ خون بہا بھی دینا ہوگا لیکن خون بہا کی مقدار وہی ہوگی جتنی اس معاہدے قوم کے کسی غیر مسلم فرد کو قتل کر دینے کی صورت میں از روئے معاہدہ دی جانی چاہیے پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے دو مہینے کے روزے رکھے یعنی روزے مسلسل رکھے جائیں بیچ میں ناغا نہ ہو اگر کوئی شخص عذر شرعی کے بغیر ایک روزہ بھی بیچ میں چھوڑ دے تو اثر نو روزوں کا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے یعنی یہ جرمانہ نہیں بلکہ توبہ اور کفارہ ہے جرمانے میں ندامت اور شرمساری اور اصلاح نفس کی کوئی روح نہیں ہوتی بلکہ عموماً وہ سخت ناگواری کے ساتھ مجبوراً دیا جاتا ہے اور بیزاری اور تلخی اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے برعکس اس کے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ جس بندے سے خطا ہوئی ہے وہ عبادت اور کار خیر اور ادائے حقوق کے ذریعے سے اس کا اثر اپنی روح پر سے دھو دے اور شرمساری اور ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے تاکہ نہ صرف یہ گناہ معاف ہو بلکہ آئندہ کے لیے اس کا نفس ایسی غلطیوں کے عیادے سے بھی محفوظ رہے۔ اور اللہ علیم و دانہ ہے۔ وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما رهب الشخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ کا غزب اور اس کی لانت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے منو ادا بہ تم فی سب فتح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 بہت سے اموالِ غنیمت ہیں آخر اس حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو پھر اللہ نے تم پر احسان کیا لہٰذا تحقیق سے کام لو ابتدائے اسلام میں السلام علیکم کا لفظ مسلمانوں کے لیے شاعر اور علامت کی حیثیت رکھتا تھا اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر یہ لفظ اس معنی میں استعمال کرتا تھا کہ میں تمہارے ہی گروہ کا آدمی ہوں دوست اور خیر خواہ ہوں دشمن نہیں ہوں خصوصیت کے ساتھ اس زمانے میں اس شاعر کی اہمیت اس وجہ سے اور بھی زیادہ تھی کہ اس وقت عرب کے نو مسلموں اور کافروں کے درمیان لباس زبان اور کسی دوسری چیز میں کوئی نمایاں امتیاز نہ تھا جس کی وجہ سے ایک مسلمان سرسری نظر میں دوسرے مسلمان کو پہچان سکتا ہو لیکن لڑائیوں کے موقعوں پر ایک پیچیدگی یہ پیش آتی تھی کہ مسلمان جب کسی دشمن گروہ پر حملہ کرتے اور وہاں کوئی مسلمان اس لپیٹ میں آ جاتا تو وہ حملہ آور مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ بھی ان کا دینی بھائی ہے السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ پکارتا تھا مگر مسلمانوں کو اس پر یہ شبہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی کافر ہے جو محض جان بچانے کے لیے ہیلا کر رہا ہے اس لیے بسا اوقات وہ اسے قتل کر بیٹھتے تھے آیت کا منشا یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے اس کے متعلق تمہیں سرسری طور پر یہ فیصلہ کر دینے کا حق نہیں ہے کہ وہ محض جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سچا ہو اور ہو سکتا ہے کہ جھوٹا ہو حقیقت تو تحقیق ہی سے معلوم ہو سکتی ہے تحقیق کے بغیر چھوڑ دینے میں اگر یہ امکان ہے کہ ایک کافر جھوٹ بول کر جان بچا لے جائے تو قتل کر دینے میں اس کا امکان بھی ہے کہ ایک مومن بے گناہ تمہارے ہاتھ سے مارا جائے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے لا فضل اللہ المجاہدین بی اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجہ و کلا وعد الله الحسنا و فضل اللہ, اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں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 لری ن تمل اک تو مولی می پیم کالوفی مالوک مستین فیل سیات فتح جروفی حکم جہنو ستم سیا جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بلا کسی مجبوری و معذوری کے اپنی کافر قوم ہی کے درمیان مقیم تھے اور نیم مسلمانہ اور نیم کافرانہ زندگی بسر کرنے پر راضی تھے حالانکہ ایک دارالاسلام مہیا ہو چکا تھا جس کی طرف ہجرت کر کے اپنے دین و اعتقاد کے مطابق پوری اسلامی زندگی بسر کرنا ان کے لیے ممکن ہو گیا تھا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 میںخرج مل بی محجر رسولی سم رو ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا جو کوئی اللہ کی راہ میں حجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بہت گنجائش پائے گا اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف حجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لایا ہو اس کے لیے نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنا صرف دو ہی صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے ایک یہ کہ وہ اسلام کو اس سرزمین میں غالب کرنے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جد و جہد کرتا رہے جس طرح انبیاء علیہم السلام اور ان کے ابتدائی پیرو کرتے رہے ہیں دوسرے یہ کہ وہ در حقیقت وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہو اور سخت نفرت و بیزاری کے ساتھ وہاں مجبورانہ قیام رکھتا ہو وَإذا ضربتم الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا مِنَ فرو ان کا نول کمین اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر نماز میں اختصار کر دو زمانہ امن کے سفر میں قصر یہ ہے کہ جن اوقات کی نماز میں چار رکتیں فرض ہیں ان میں دو رکتیں پڑھی جائیں اور حالت جنگ میں قصر کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے جنگی حالات جس طرح بھی اجازت دیں نماز پڑھی جائے خصوصا جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں وہ ازم فرح مسل تک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 ولجن کل پرین اؤک اؤک اشکوکاح ادل ک اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے اسلحہ لیے رہے پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنہ رہے اور اپنے اسلحہ لیے رہے طلاط خوف کا یہ حکم اس صورت کے لیے ہے جب دشمن کے حملے کا خطرہ تو ہو مگر عملاً مارکائے قطال گرم نہ ہو کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑیں۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مزائقہ نہیں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 ول تیندی تكونوا نو تون فت كما تون وترجون من نمت ما لا يرجون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 تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تم بدیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنوافور رحیم اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں جو شخص دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ دراصل سب سے پہلے خود اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتا ہے تم ان کی حمایت نہ کرو اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خائنت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا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 حکیم مگر جو برائی کمائے تو اس کی یہ کمائی اس کے لیے وبال ہوگی اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے می اکی بتن او اسم سی بھی بریمی بھی بریت مل بھن اسمین پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے بڑے بہتان اور سریح گناہ کا بار سمیٹ لیا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ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 اور اپنے حق میں انصاف کے خلاف فیصلہ حاصل کر لیتے تو نقصان انہیں کا تھا تمہارا کچھ بھی نہ بگڑتا کیونکہ اللہ کے نزدیک مجرم وہ ہوتے نہ کہ تم جو شخص حاکم کو دھوکہ دے کر اپنے حق میں غلط فیصلہ حاصل کرتا ہے وہ دراصل خود اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے کہ ان تدبیروں سے حق اس کے ساتھ ہو گیا حالانکہ فی الواقع اللہ کے نزدیک حق جس کا ہے اسی کا رہتا ہے اور حاکم عدالت کی کسی غلط فہمی کے بنا پر فیصلہ کر دینے سے حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا اور اس کا فضل تم پر بہت ہے لا خیر نجواہم اللہ من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤٹیہ اجرا عظیما لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی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 و میوشو میلیمینی ویلی مَا نل وَنُصْلِهِ ولی جہ سمس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 اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے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 دیویوں کو مابود بناتے ہیں وہ اس باغی شیتان کو معبود بناتے ہیں شیتان کو اس مانی میں تو کوئی بھی معبود نہیں بناتا کہ اس کے آگے مراسم میں پرستش ادا کرتا ہو اور اس کو الوحیت کا درجہ دیتا ہو البتہ اسے معبود بنانے کی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی باغیں شیتان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور جدھر جدھر وہ چلاتا ہے ادھر چلتا ہے گویا کہ یہ اس کا بندہ ہے اور وہ اس کا خدا اس سے معلوم ہوا کہ بے چوں چرا اتات اور اندھی پیروی کرنے کا نام بھی عبادت ہے اور جو شخص اس طرح کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اس شخص کی عبادت بجا لاتا ہے جسے اللہ کو چھوڑ کر اس نے اپنا متا بنایا ہو وقال من عبادك مفروضا جس کو اللہ نے لانت زدہ کیا ہے وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا یعنی ان کے اوقات میں ان کی محنتوں اور کوششوں میں ان کی قوتوں اور قابلیتوں میں ان کے مال اور ان کی اولاد میں اپنا حصہ لگاؤں گا اور ان کو فریب دے کر ایسا پرچاؤں گا کہ وہ ان ساری چیزوں کا ایک موتبہ حصہ میری راہ میں صرف کریں گے فَلَيُغَيْرُنَّ خلق اللَّهُ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيطَانَ وَلِيًّا مِّن دون اللہِ فقد خصر خسران میں انہیں بہکاؤں گا میں انہیں آرزو میں الجھاؤں گا میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے۔ اہلِ عرب کے تواہمات میں سے ایک کی طرف اشارہ ہے۔ ان کے ہاں قائدہ تھا کہ جب اونٹنی پانچ یا 10 بچے جن لیتی تو اس کے کان پھاڑ کر اسے اپنے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس سے کام لینا حرام سمجھتے تھے۔ اسی طرح جس اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے اسے بھی دیوتا کے نام پر پنیہ کر دیا جاتا اور کان چیرنا اس بات کی علامت تھا کہ یہ پنیہ کیا ہوا جانور ہے اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے خدائی ساخت میں ردو بدل کرنے کا مطلب اشیاء کی پیدائشی بناوٹ میں رد و بدل کرنا نہیں ہے بلکہ دراصل اس جگہ جس رد و بدل کو شیطانی فعل قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز سے وہ کام لے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا ہے اور کسی چیز سے وہ کام نہ لے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے بالفاظ دیگر وہ تمام افعال جو انسان اپنی اور اشیاء کی فطرت کے خلاف کرتا ہے اور وہ تمام صورتیں جو وہ منشائے فطرت سے گریز کے لیے اختیار کرتا ہے اس آیت کی روح سے شیطان کی گمراہ کن تحریکات کا نتیجہ ہیں مثلاً عمل قوم لوت ضبط ولادت رحبانیت برہمچ رج مردوں اور عورتوں کو بانجھ بنانا مردوں کو خواجہ سرا بنانا عورتوں کو ان خدمات سے منحرف کرنا جو فطرت نے ان کے سپرد کی ہیں اور انہیں تمدن کے ان شعبوں میں گھسیٹ لانا جن کے لیے مرد پیدا کیا گیا ہے اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولیو سرپرست بنا لیا وہ سریح نقصان میں پڑ گیا وما الا اور انہیں امید دلاتا ہے مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں اولئیک مأواہم جہنم ولا یجدون عنها محیصا ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سن ندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حق ومن اصدق من الله رہے وہ لوگ جو ایمان لے ائیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا لیس بی ولا امانی اہل کتاب انجام کار نہ تمہاری آرزو پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزو پر جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامیوں مددگار نہ پا سکے گا میں الادلون يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور جو نیک عمل کرے گا کا مرد ہو یا عورت بشرتیے ہو وہ مومن تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفہ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 والی اللہی ماف السماواتی و ما ف وک اللہ بکلی ش مخی آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے ویاستفتوہ کا فنیسا۔ کل کفی نو میٹھ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ملبو عمت لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتوا پوچھتے ہیں یہ تصریح نہیں فرمائی گئی کہ وہ کیا فتویٰ پوچھتے تھے لیکن آیات 128 تا 130 میں جو فتوا دیا گیا ہے اس سے سوال کی نوعیت سمجھ میں آ جاتی ہے کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتوا دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو ترغبونا انتن کی حو کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتے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 فلا جناح علیہما این یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر و الانفس الشح و ان تحسنوا و تتقوا ف ان اللہ کان بما تعملون خبیرا اگر کسی عورت کو یہاں سے لوگوں کے سوال کا جواب شروع ہوتا ہے سوال یہ تھا کہ ایک سے زائد بیویاں ہونے کی صورت میں عدل کا جو حکم دیا گیا ہے اس پر کس طرح عمل کیا جائے جبکہ ایک بیوی دائم المرز ہے یا تعلق زن و شو کے قابل نہیں رہی ہے کیا اس صورت میں بھی اس پر لازم ہے کہ دونوں کے ساتھ یکساں محبت رکھے جسمانی تعلق میں بھی یکسائی برتے اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو کیا عدل کی شرط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کو چھوڑ دے نیز یہ کہ اگر پہلی بیوی خود جدا نہ ہونا چاہے تو کیا زوجین میں اس قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جو بیوی غیر مرغوب ہو چکی ہے وہ اپنے بعض حقوق سے خود دستبردار ہو کر شوہر کو طلاق سے باز رہنے پر راضی کر لے کیا ایسا کرنا عدل کی شرط کے خلاف تو نہ ہوگا اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذاکہ نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں سلح کر لیں یعنی طلاق و جدائی سے بہتر ہے کہ اس طرح باہم مصالحت کر کے ایک عورت اسی شوہر کے ساتھ رہے جس کے ساتھ وہ عمر کا ایک حصہ گزار چکی ہے صلح بہر حال بہتر ہے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 کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو اس آیت سے بعض لوگ یہ نتیجہ نکال بیٹھے ہیں کہ قرآن ایک طرف عدل کی شرط کے ساتھ تعدد ازواج کی اجازت دیتا ہے اور دوسری طرف عدل کو ناممکن قرار دے کر اس اجازت کو عملا منسوخ کر دیتا ہے لیکن در حقیقت ایسا نتیجہ نکالنے کے لیے اس آیت میں کوئی گنجائش نہیں ہے اگر صرف اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا گیا ہوتا کہ تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو یہ نتیجہ نکالا جا سکتا تھا مگر اس کے بعد ہی جو یہ فرمایا گیا کہ لہذا ایک بیوی کی طرف بالکل نہ جھک پڑو اس فکرے نے کوئی موقع اس مطلب کے لیے باقی نہیں چھوڑا جو مسیحی یورپ کی تقلید کرنے والے حضرات اس سے نکالنا چاہتے ہیں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 مَن کَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا جو شخص محض ثوابِ دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثوابِ دنیا بھی ہے اور ثوابِ آخرت بھی اور اللہ سمیع و بصیر ہے يا گین امنو کھو کو امین بل کس اللہ ہلوں والا پموں پوسکم عل دئی فکر فلا فلا دلو تلو او تاری فل مرون خبیروں لوگو جو ایمان لائے ہو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 ولکتا بلین رسولی ولک بل مِن مل و ملا اکتی و کتبی و رسولی ولی ملف کد بول ضل بول دے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور ہر اس اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے ایمان لانے والوں سے کہنا کہ ایمان لاؤ بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے لیکن دراصل یہاں لفظ ایمان دو الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے ایمان لانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی انکار کے بجائے کرار کی راہ اختیار کرے نہ ماننے والوں سے الگ ہو کر ماننے والوں میں شامل ہو جائے اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو مانے اسے سچے دل سے مانے پوری سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ مانے آیت میں خطاب ان تمام مسلمانوں سے ہے جو پہلے مانی کے لحاظ سے ماننے والوں میں شمار ہوتے ہیں اور ان سے مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ دوسرے معنی کے لحاظ سے سچے مومن بنے جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا کفر کرنے کے بھی دو مطلب ہیں ایک یہ کہ آدمی صاف صاف انکار کر دے دوسرے یہ کہ زبان سے تو مانے مگر دل سے نہ مانے یا اپنے رویے سے ثابت کر دے کہ وہ جس چیز کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے فیل واقع اسے نہیں مانتا وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا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 تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا بشیر اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں انہیں یہ مجدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے اللہ اولیات جمیا کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے ن زلاق بِهَا اس فل فَلَا دو فل تو دو ماہ یو بوفی حدیف ان کلوحم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 الین سو نبی کمف کمفلہ کنلیل کفری نوئم کالن کم ون مِنَ می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 نل مین اللہ خو قم عل قوم خوش لموں خسل اون سولا کرون اللہ علیہ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسم ساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں کفر ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہیں نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے یعنی جس نے خدا کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی سیرت سے ہدایت نہ پائی ہو جس کو سچائی سے منحرف اور باطل پرستی کی طرف راغب دیکھ کر اللہ نے بھی اسی طرف پھیر دیا ہو جس طرف وہ خود پھرنا چاہتا تھا اور جس کی زلالت طلبی کی وجہ سے اللہ نے اس پر ہدایت کے دروازے بند اور صرف ذلالت ہی کے راستے کھول دیے ہوں ایسے شخص کو راہ راست دکھانا در حقیقت کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے لین امن تخید الکرین امل دون اتوری دون تجارو لئی کم سل پین اے لوگ جو ایمان لائے ہو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 اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے علین تبل تو سمو بل اخلا فلا فولا کنالمک منی ولم اجو نو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 وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خامخہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو اللہ بڑا قدردان ہے شکر جب بندے کی طرف سے ہو تو احسان مندی کے معنی میں ہوتا ہے اور جب اللہ کی طرف سے ہو تو قدردانی کے معنی میں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 اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے در گزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا ماف کرنے والا ہے حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے انہا اللہ یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون انہی یفرقو بین اللہ ورسلہ ویقولون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 اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفرو ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں مہینہ وہ سب پکے کافر ہیں اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے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 سپد سے منہ من اخبار ملو فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا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 وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِن اور ان لوگوں پر تور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو اس کا ذکر سورہ بقرہ آیت اٹھاون اور انسٹھ میں گزر چکا ہے ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا سبھی مانا کو آخر کار ان کی عہد چکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں یعنی تم خواہ کچھ کہو ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں پھر اپنے کفر میں یہ اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا وت می حص نو یم وصو لم کتلو متلو ہوم کو لوکیم شل فِيهِ ولتوفی لفی شک اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسا ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے یعنی جرت مجرمانہ اتنی بڑی ہوئی تھی کہ رسول کو رسول جانتے تھے اور پھر اس کے قتل کا اقدام کیا اور فخریہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے اس موقع پر اگر سورہ مریم رکو دو ہمارے حواشی کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فی الواقع رسول جانتے تھے اور اس کے باوجود انہوں نے اپنے نزدیک انہیں سلیب دی حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ سلیب پر چڑھایا بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا یہ آئے تصریح کرتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر چڑھائے جانے سے پہلے ہی اٹھا لیے گئے تھے اور یہ کہ مسیحیوں اور یہودیوں دونوں کا یہ خیال کہ مسیح نے صلیب پر جان دی محض غلط فہمی پر مبنی ہے قبل اس کے کہ یہودی آپ کو صلیب پر چڑھاتے اللہ تعالیٰ نے کسی وقت آ جناب کو اٹھا لیا اور بعد میں یہودیوں نے جس شخص کو سلیب پر چڑھایا وہ کوئی اور شخص تھا جس کو نامعلوم کس وجہ سے ان لوگوں نے عیسا ابن مریم سمجھ لیا اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی در شک میں مبتلا ہے ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے محض گمان ہی کی پیروی ہے انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا حکیم بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے وہ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 جو ہم نے ترجمے میں اختیار کیا ہے اور دوسرے یہ کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے مسیح پر ایمان نہ لے آئے اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا فبظلم من غرض ان یہودیوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَأَخذِهِمُ الْرِبَى وَقَدْنُهُ عَنْهُ وَأَكْنِهِمْ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابًا أَلِيمًا اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان کے لیے حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھی غالباً یہ اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ جو آگے سورہ انام آیت 146 میں آنے والا ہے یعنی یہ کہ بنی اسرائیل پر تمام وہ جانور حرام کر دیے گئے جن کے ناخن ہوتے ہیں اور ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی گئی اس کے علاوہ ممکن ہے کہ اشارہ ان دوسری پابندیوں اور سختیوں کی طرف بھی ہو جو یہودی فقہ میں پائی جاتی ہیں کسی گروہ کے لیے دائرہ زندگی کو تنگ کر دیا جانا فلم واقع اس کے حق میں ایک طرح کی سزا ہی ہے اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے لیکن الراسخون العلم منهم والمؤمنون بما انزل الیک وما انزل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 جو اے نبی تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوات کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے اننا مین نو نی نیم عین اسم اس وس پ سیم دور اے نبی ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی ہم نے ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یاقوب عیسا ایوب یونس ہارون اور سلیمان کی طرف وہی بھیجی ہم نے داؤد کو زبور دی ورسلن قد قصصناهم عليك من قبل ورسل لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما ہم نے ان رسولوں پر بھی وہی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا ہم نے موسا سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے يكون اللہ بعد الرسل وكان اللہ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبوس کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے یعنی ان تمام پیغمبروں کے بھیجنے کی ایک ہی غرض تھی اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نوئے انسانی پر اتمام حجت کرنا چاہتا ہے تاکہ آخری عدالت کے موقع پر کوئی گمراہ مجرم اس کے سامنے یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ ہم ناواقف تھے اور آپ نے ہمیں حقیقت حال سے آگاہ کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا اور اللہ بہر حال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے لیکن اللہ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 الناس قد الرسول بالحق من حکیم لوگو یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی یعنی تمہارا خدا نہ تو بے خبر ہے کہ اس کی سلطنت میں رہتے ہوئے تم شرارتیں کرو اور اسے معلوم نہ ہو اور نہ وہ نادان ہے کہ اسے اپنے فرامین کی خلاف ورزی کرنے والوں سے نمٹنے کا طریقہ نہ آتا ہو یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولو علی اللہ الا الحق انما المسیح عیس ابن مریم رسول اللہ و بل سولی ول تپ سلو رود سم لَهُ مود ما وما الارض باللہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو یہاں اہل کتاب سے مراد عیسائی ہیں اور غلوف کے معنی ہیں کسی چیز کی تائید و حمایت میں حد سے گزر جانا یہودیوں کا جرم تو یہ تھا کہ وہ مسیح کے انکار اور مخالفت میں حد سے گزر گئے اور عیسائیوں کا جرم یہ ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کی عقیدت اور محبت میں حد سے گزر گئے اور ان کو اللہ کا بیٹا بلکہ خود اللہ قرار دے دیا اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو مسیح عیسا ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا اصل میں لفظ کلمہ استعمال ہوا ہے مریم کی طرف کلمہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے رحم پر یہ فرمان نازل کیا کہ کسی مرد کے نطفے سے سیراب ہوئے بغیر حمل کا استقرار قبول کرے عیسائیوں نے پہلے لفظ کلمے کو کلام یا نطق کا ہم معنی سمجھ لیا پھر اس کلام و نطق سے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت کلام مراد لے لی پھر یہ قیاس قائم کیا کہ اللہ کی اس ذاتی صفت نے مریم علیہ السلام کے وطن میں داخل ہو کر وہ جسمانی صورت اختیار کی جو مسیح کی شکل میں ظاہر ہوئی اس طرح عیسائیوں میں مسیح کی علوہیت کا فاسد عقیدہ پیدا ہوا اور اس غلط تصور نے جڑ پکڑ لی کہ خدا نے خود اپنے آپ کو یا اپنی ازلی صفات میں سے نطق و کلام کی صفت کو مسیح کی شکل میں ظاہر کیا ہے اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے یہاں <سلام> <سلام> <سلام> خود مسیح کو روحم یعنی خدا کی طرف سے ایک روح کہا گیا ہے اور سورہ بقرہ آیت ستاسی میں اس مضمون کو یوں ادا کیا گیا ہے کہ ہم نے پاک روح سے مسیح کی مدد کی دونوں عبارتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسیح علیہ السلام کو وہ پاکیزہ روح عطا کی تھی جو بدی سے نا آشنا تھی سراسر حقانیت اور راست بازی تھی اور از سر تپا فضیلت اخلاق تھی عیسائیوں نے اس میں بھی گلو کیا روحم من اللہ کو خود اللہ کی روح قرار دے لیا اور روح القدس کا مطلب یہ لیا کہ وہ اللہ تعالی کی اپنی روح مقدس تھی جو مسیح کے اندر حلول کر گئی تھی اس طرح اللہ اور مسیح کے ساتھ ایک تیسرا خدا روح القدس کو بنا ڈالا گیا جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں یعنی تین خداوں کے عقیدے کو چھوڑ دو خواہ وہ کسی شکل میں تمہارے اندر پایا جاتا ہو حقیقت یہ ہے کہ عیسائی بیک وقت توحید کو بھی مانتے ہیں اور تسلیس کو بھی مسیح علیہ السلام کے سریح اقوال جوانا جیل میں ملتے ہیں ان کی بنا پر کوئی عیسائی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ بس ایک ہی اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے ان کے لیے یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ توحید اصل دین ہے مگر اس کے باوجود ذات مسیح میں غلف کے باعث وہ تصلیس کے بھی قائل ہیں اور آج تک یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ ان دو متضاد عقیدوں کو ایک ساتھ کیسے نبھائیں باز آ جاؤ یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو یہ عیسائیوں کے چوتھے غلوف کی تردید ہے عیسائی روایات اگر صحیح بھی ہوں تو ان سے خصوصاً پہلی تین انجیلوں سے زیادہ سے زیادہ بس اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اللہ اور بندوں کے تعلق کو باپ اور اولاد کے تعلق سے تشبیح دی تھی اور باپ کا لفظ اللہ کے لیے وہ محض مجاز اور استعارے کے طور پر استعمال کرتے تھے یہ تنہا مسیح علیہ السلام ہی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے قدیم ترین زمانے میں بنی اسرائیل اللہ کے لیے باپ کا لفظ بولتے چلے آ رہے تھے اور اس کی بکثرت مثالیں بائبل کے پرانے عہد نامے میں موجود ہیں مسیح علیہ السلام نے یہ لفظ اپنی قوم کے محاورے کے مطابق ہی استعمال کیا تھا اور وہ اللہ کو صرف اپنا ہی نہیں بلکہ سب انسانوں کا باپ کہتے تھے لیکن عیسائیوں نے یہاں پھر غلب سے کام لیا اور مسیح علیہ السلام کو اللہ کا ایک لوتا بیٹا قرار دے دیا زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کے ملک ہیں اور ان کی کفایت و خبر گیری کے لیے بس وہی کافی ہے لئی استنگ کفل مسیح بدل مل کر دتی بس شروح جمیا مسیح نے کبھی اس بات کو آری نہیں سمجھا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 وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لاکر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے یا سوکھ جن میروک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 بہوہ کلدنی فلس نت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 اے نبی لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتوا پوچھتے ہیں کلالہ کے معنی میں اختلاف ہے بعض کی رائے میں کلالہ وہ شخص ہے جو لا ولد بھی ہو اور جس کے باپ اور دادا بھی زندہ نہ ہوں اور بعض کے نزدیک محض لا ولد مرنے والے کو کلالہ لا کہا جاتا ہے لیکن عام فکاہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کی اس رائے کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس کا اطلاق پہلی صورت پر ہی ہوتا ہے اور خود قرآن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کیونکہ یہاں کلالہ کی بہن کو نصف ترکے کا وارث قرار دیا گیا ہے حالانکہ اگر کلالہ کا باپ زندہ ہو تو بہن کو سرے سے کوئی حصہ پہنچتا ہی نہیں کہو اللہ تمہیں فتوا دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو یہاں ان بھائی بہنوں کی میراث کا ذکر ہو رہا ہے جو میت کے ساتھ ماں اور باپ دونوں میں یا صرف باپ میں مشترک ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک مرتبہ ایک خطبے میں اس معنی کی تصریح کی تھی اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی نے اس سے اختلاف نہ کیا اس بنا پر یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے تو وہ اس ترکے میں سے نسب پائے گی اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارس ہوگا یعنی بھائی اس کے پورے مال کا وارث ہوگا اگر کوئی اور صاحب فریضہ نہ ہو اور اگر کوئی صاحب فریضہ موجود ہو مثلا شوہر تو اس کا حصہ ادا کرنے کے بعد باقی تمام ترکہ بھائی کو ملے گا اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تہائی کی حقدار ہوں گی یہی حکم دو سے زائد بہنوں کا بھی ہے اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورت کا ایکہرا اور مرد کا دوہرا حصہ ہوگا اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے